جلتی جلتی کبول نہ با قدم الخبر تک نہ لک شادی تیز بھی یا کوئی کہ جنادے مڑے مڑے کار نہ رہو خیرون گروتاری بلکہ صاحب شروعی تو درنگت درنگت نظر کچا پر لہو شر رو نہ عبد الرحمان پہ وہ جنازت عثمان وہ کام کو جرازت اور اسمان میں آسن ہو گیا تب کا رو رنگ بکرو چھت کا چابک پخیرا پنت مانے تازی پہ چابک والے وہاں کر خلا تر کا خیراب سنتی ہے تیسرا بھی جراضا پخیرہ خلاف سنت مانے ور درو ور چتک چا برناب ماردر سہاب ون سو نرم نبی سرگ نرم چمگ تیم سداری رات پدیمان اولاس روقن کفام سے چابک ورسا اور اس روقن وہ ہر جہان ظاہر کا وہہو بتو دی خلاف سنت کے میں خصوصن خلاف دو صحابہ صحابہ عمل مامور دین چابو کرے اور پکل پھکا دی موسم شنشن کا ترے مامور دین صاحب جی دی دینے پکار کے تو چابک اور پچھڑے ایک عام مطلب فقہ کے صحابہ ہو گیا نہ سوک دagitے بی بی ذات نہ ہوے کنا نہ سو چابک اور پکار تک نہ کم دمنڈنا ایجو خیرا جن مو تا مطابق دا, دا اسراف او چما صفاده دینا اسراف کوي جلته کوي خو په دې شاسو چې من دی نی ایجو خیرن ریدا میت صاحب خیر تاجر له دې او ولاند کوي وای کو غیر دار کفواتن دی جہنمی درواده فکار له جہنمیانو والجنازۃ مدعوات جنازہ مخکی روا دی خلق بسرستر وای روانی اور سر گرو سبھی گروس جناد منت ناب ثواب تگ نو شکر نئی سات سو چیخ روانی